رحمٰن الحمۃ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے شریف میں سے الحمدللہ تواب شریف دس نمبر پانچ سو پانچ اولیغ ایک سو سینتالیس ہے اور اس میں جو ہے لال اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیل میں پیراگراف نمبر چار ہے ہاں جی غفران اگر ربنا لیکن مشیر اس مقدس دعا جملے کی تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کا جی غفران اگر ربنا و لیکن اس مقدس جملے کی تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا جو میں غفران نکا ہے تو اس میں غفران مزدر ہے ہاں جی غفرا یا پھر وہ مغفرتاً و غفران کے معنی کے گناہ معاف کرنا بحث دینا درگزر کرنا غفران نکا میں جو کاف ہے وہ ضمیر مخاطب ہے تو تو سے کے معنی میں ہاں جی رب بنا میں رب کا معنی جو ہے مالک پالنے والا تربیت کرنے والا سردار پروردگار اور صاحب کے معنی میں رب کے معنی یہ معنی کہ عرب کے اور رب البیت جب عرب بولتے ہیں صاحب خانہ مالک مکان ان معنی میں عرب لیتے ہیں تو رب بنا تو ناکی سا جب آئے تو معنی اے ہمارے پروانگار اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے مالک یہ معنی ہے تو رب بنا یعنی غفران کا رب بنا غفران اگر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں یہ ایک فلم معذوف کا جو ہے مظر ہے۔, یعنی ہے اے اللہ نتلبو غفران کا یا نَس الو غفران کا یہ مانا اے الحم تس سے ہاں اے اللہ ہم ربن اے الحمد ربن ہمارے پروندگار اے ہمارے مالک اے ہماراقا ہم تج سے تیرے مغفرت کے طلبگار ہیں ہم تج سے اترے بخشش کے طلبگار ہیں ہاں جی تراف و درگزر کے طلب یہ معنی دیتا ہے تو الے کا جو ہے اس میں واو اور کے معنی میں الے کا تیری طرف تیری جانب تیری حضور میں یہ معنی المشیر سواد کے ساتھ عربی زبان میں انجام انتہا کار حشر اعتماد حاصل کرنا بعض اور معتمت بن جانا کسی کا اور معتمد ہونا یہ سارے معنی لکھے القام و نامی لغت کی کتاب میں تو یہ غوفرانکا جو شروع میں ہے دعا کے یہ فعل معذوف کا محفل بھی ہے ہاں جی یعنی مراد کرنی یعنی نس الغفرانکاین اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت اور باشش کا سوال کرتے ہیں نس ہم تجھ سے تیری مغفرت اور باشش کا سوال کرتے ہیں طلب کرتے ہیں یا نت لب مقدر ہے یعنی نتلب و غفران کا رب بنا اے ہمارے پالنے والے پروادگار ہاں ہم تجھ سے تیرے بخش طلب کرتے ہیں تجھ سے ہمارے گناہوں کی مغرات طلب کرتے ہیں تج سے ہم آف و گزار کی جو ہے درخواست کرتے ہیں یہ معنی غفران اگر ربنا بنا ویلے کل یعنی کیا ہے تو غفران اگر بنا مطلب یہ ہوا اے ہمارے پروادگار ہم تجھ سے تیرے مغفرات کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیرے مغفرات طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی مغرات اپنی بخش اپنے آف و ہمارے شامل حال کر دے اور ہمارے گناہوں کو بحث دے ہاں دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بحث دے اور ہم سے درگزار فرما۔ یہ معنی ہے اس دعا کا عفان اگر وہیں لے لیکن مشیر اور تیرے طرف ہی بازگش ہے ہاں مسیر کے معنی آپ کو بڑا بتایا انجام انتہائی کار اعتماد ہے بعض یہ سارے معنی کیا تھا تو وہ ان معنی میں سے یہاں پر بازگش کے مفہوم زیادہ واضح ہے لہٰذا وائلیکن مشین اور تیری طرف ہی باز ہے یہ ترجمہ لبن شرم اور نے کیا ہے اور دوسرا ترجمہ جو ہے اور تیری ہی طرف ہمارے رجوع و انجام و حجر ہے جی ایک ترجمہ اس کا آئیے ہی ہو سکتی ہے اور یہ تجمہ بھی جو ہے اس کا درست ہے کہ یہ ہمارے رب ہم تش سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہماری بازگش گش ہے ہاں جی اور طرف ہی ہماری بعض گش ہے مصیر اور یہ تجمہ بھی اس کا درست ہے اے ہمارے رب ہم تش ہی سے تیرے بخشش کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہماری بعض گش و انجام ہے تو یقیناً جو ہے ہاں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کے حضور میں جانا ہے اسی کو بیان کریں بھائی لیکن مشیر عملہ مرا آخری بازگش ہماری انجام ہاں جی تیرے طرف ہی ہے تیرے حضور میں ہے اور ہم نے اس دنیا میں تو نے ہمیں جو ہے چند دن کے لیے بھیجا ہے ہاں جی نیکیاں کمانے کے لیے بھیجا ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے لوجہ ہے ایمان اور عمل صالح کے لوجہ ہے پھر ہمیں پھر پلٹ کے تیرے پاس ہی آنا ہے انََََََََََََََََ اللّہ و ان اللہ ہم تیرے ليے ہیں تيرى طرف سے اور تیرے طرف ہی پلٹ كے آنا ہے لہٰذا ہم توشى سے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں ظفرا نگر ابا نشير ہيں تو مطلب بخشش کی امید صرف اللہ ہی سے ہے بحران اگر ربانہ و لیکن مشیر کا معنیٰ محموم یہی ہے کہ اللہ باخش کو ہمیں صرف اللہ ہی سے ہے کیونکہ وہی ذات پاک اخ درگزر اور باشش کا مالک ہے کسی کو معاف کرنا نہ کرنا کل قیامت میں اسی کے ہاتھ میں ہے دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بلاؤں سے مثبتوں سے آفات سماوی عرضی سے بچانا اسی کے دست قدرت میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں جی اور اور جو ہے اس بخش کا مالک ہے اور اختیار رکھتا ہے وہی اللہ لہذا ہمیں اس قرانی دعا کو پوری عاجزی اور خضو و خشو سے پڑھنا چاہیے اور دعا ماننے کی کیفیت و حالت میں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش و معافی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخش و معافی ہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کریں تو ہمارے گناہوں کی اگر ہم دعا کی کیفیت و حالت میں دعا پڑھیں تاکہ ہماری جو ہے گناہوں کی بخش و معافی ہو ٹھیک نہیں نا کیونکہ ایک دفعہ زبان سے پڑھتے ہیں صرف زبان سے پڑھتے ہیں لغ لگ زبانی جسے کہا جاتا ہے بس زبان سے ایک دعا پڑھ لیا غوان والے کرم سے میں پڑھ لیا ہاں جی اس طرح سے ہمیں اللہ کی مفصرت نہیں ملتی عرض گرہ میں ہمیں پوری سچائی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ اللہ کی بخشش کو طلب کرتے ہوئے طالب لے مخصرت اللہ, اللہ کے اس کے کی... ہم کی... اللہ بخشیں گے تو ہم نجات پائیں گے اللہ نہیں بخشیں گے تو ہم تو گناہوں سے آلودہ اللہ کے بندے ہیں لہذا سچائی کے ساتھ پوری خلوش کے ساتھ پوری عادزی کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ کہ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا کیونکہ اس نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں بہت بخشنے والا میں بہت مہربان ہوں ہاں ایک آج میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے ودن کو بتا دو نباد ان لگافور رہیم میرے ودن کو بتا دو بے شم اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ نے خود ہمیں باخبر دیا ہاں حامل شلائی کے فرشتے بتا رہے ہیں اے لوگو اعلیٰ ہاں جی تم لوگ آگا رہو بیشن اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے عاملی الاش الحیح اللہ کے بارے میں قرآن پاکیاتوں میں ہمیں خبر دے رہے ہیں لہٰذا ان دعاؤں کو ہمیں پوری آجزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے ہاں جی ہماری بازگشت و رجوع بھی اسی ذات اقدس کی جانب ہے جس طرح ہماری ابتدا اسی پاک ذات سے ہے ہاں جی اسی نے ہمیں پیدا فرمایا اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم کیسے دنیا میں آتے لہٰذاََََََََََ عَلَِنََََََََََََََََََََ راجون ہاں جی کہ ہم اللہ کے لہ ہے اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف پر لڑکے جانا ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں اسی کے معلوم ہیں اسی کے مرزوخ ہیں اسی کے مربوب ہیں ہاں جی اور سب کچھ اسی کا ہے ہمارے سب کچھ اسی کاغذات کا دیا ہوا ہے بلِنمشیر بھی جو ہے اسی انََََََََََلََََََََََ راجون کے مترادف معنی و حقیقت کو بیان کرتی ہے کلِ راجون علََََََََََصيري الفاظ قرآن پاک كى خاص فساد و بلاغت ہے کہ ایک معنی کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں اللہ نے میں فرماث الرفن ہم نے ایک معنی کو مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں پیش كيا تاكہ لوگوں كو باتیں سمجھ میں آ جائے کسی کو دوسرا شکل میں سمجھ میں جائے کسی کو کوئی اور شکل میں ملا اس حقیقت تک رسائی ہو جائے لہذا جائے ولیق المشیر دوسرے الفاظ میں انََ اللہ وَََََََََََََََن الراج کی طرح ہے حقیقت کو بیان بيان كرتے اور ہمیں بتا رہے ہيں كہ ہم نے اللہ ہی کے پاس پلاٹ كے جانا ہے اسى كے ہم بندے اسى کے پاس پلاٹ كے جانا ہے کہ اللہ ہمارى بعض و رجوع و انجام تيرى ہى طرف ہے ہاں جى اور ہمارا حشر و نشر بھی تیرے ہی درگاہ عظمت میں ہے ہاں جی تیری درگاہ اس حقیقت کو ہم اس و ال مشیر کے ذریعے و الکل مشیر کے ذریعے سے بتا رہے ہیں تو اذان گرامی دعا کو مختصر دعا ہے لیکن بہت جامع بہت پر امید ہے غفران کا رب بنا و لیکن میں رب بنا کو بعد میں رکھا ہے غفران کا کو پہلے رکھا ہے اللہ کی بخش کا بہت زیادہ امیدوار ہونے کی یہ امید ہے یہ اس کے لیے یعنی پہلے اللہ سے بخشش طلب کریں ربنہ بعد میں حالانکہ ربنہ پہلے ہونا چاہیے تھا ربنہ بعد میں یہ قرآن آیا اللہ نے خود سکھایا ہے ہاں جی کیونکہ بخشش کی اہمیت کو یعنی اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں بخشش صرف اللہ کی طرف سے ملے گا آف درگزر صرف اللہ کی طرف سے ملے گا گناہوں کو معاف کرنے اور نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہے شفاعت بھی انبیاء کریں گے ہمارا غد پیارے نبی آئی میں البید قرآن ہاں جی اور بہت سے شبھی ہیں قیامت میں لیکن وہ سب بھی ان سب کے شبہات میں اللہ کی عزن سے موقوف ہے اللہ جس کو عزن دے گا وہ شفاعت کرے گا اللہ جن لوگوں کی شفات کا حکم دے گا وہ ان کے لیے شفات کریں گے ہر کسی کے لیے بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ شہاد کے لیے بھی شرائط ہے شبہات کرنے والے کے لیے بھی شرائط ہیں جن کی شبہات کی جاتی ہے ان کے لیے بھی شرائط ہے ہاں جی حقیقت میں بخشنے اور نہ بخشنے کا جو اختیار اللہ تبار و تعالیٰ ہی کے ذات اقدس کے دست قدرت میں ہے لہذا غفران اگر و لیکن مشیر دعا کو ہاں جی پوری عاجزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پوری حضور قلق کے ساتھ اللہ سے ہاں جی ایک تو اس کی طرف اپنی بازگش کو ہاں جی ذہن میں لاتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اس کے حضور میں ہی حاضری دینا ہے اور اس سامنے کوئی فرار کی گنجائش نہیں ہے موت کے بعد ہم نے اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے ابھی بھی ہم اللہ کے حضر میں ہیں موت کے بعد بھی اسی کے حضور میں اس کے موت کے بعد اس حضوری کو بہتر درک کریں گے ابھی ہم درد نہیں کر رہے ہیں موت کے بعد بہتر درد کریں گے ہمارے روح اس حقیقت کو اور واشش بھی اسی ذات نے کرنا ہے کیونکہ ہم اسی کے بندے ہیں نا. اسی نے پیدا کیا اسی کو اسی کو ہم اس سے سب زیادہ پیار ہے اسی اللہ کو ہم زیادہ محبت ہے ہاں زبان میں ایک ہزار مام باپ سے محبت سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ذات تو اللہ ہی کے ذات تو ہے لہذا بخشش کی امید بھی اسی سے لہذا بند امن جتنی ہم امیدوار ہو کر ہاں جی سے اللہ سے یہ دعا کریں گے اتنا ہماری دعائیں قبول ہوگا اللہ کی بخشش مغرت رحمت ہماری شامل حال ہوگا میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھنے کے توفیق عطا ماں جو ہے موسم کراچی میں ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور طبیعت درست نہیں لیکن درخت کو زیادہ لمبا نہیں کر پا رہا ہوں شارٹ کروں گا تو جس کا معذر خواہ ہوں